آپ نے روح کی حقیقت پوچھی کیا ہے حضور علیہ السلاط و سلام سے غالباً یہودی تھے یا عیسائی تھے سوال کیا روح کیا ہے آپ خاموش ہو گئے خاموش ہونے کے بعد سورہ بنی اسرائیل پندرواں پارہ یہ آئے نازل ہوئی وہ یس النت انی روح اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں پلی روح آپ فرما دیجئے کہ روح کیا ہے پلی روح من امر ربی روح جو ہے یہ امر ربی ہے وما اونتی تم من علم اللہ پلیلا تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا اس لیے تمہاری سمجھ میں نہیں آیا گیا روح کیا ہے روح کیا ہے امر رب ہے جب اللہ کا امر حکم آ جاتا ہے تو یہ روح جو ہے وہ ظاہرے کے بدن سے نکل جاتی اور مزید اس پر آپ کوئی جاننا چاہیں تو آل حضرت فاضل غریبی کا اے تان الروا ایک رسالہ کہ روح کیسے تصرف کرتی ہیں کس طرح گھر آتی ہیں کس طرح آسمان دنیا میں جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ وہ دیکھا جا سکتا پھر ایک حیات المواد ایک بڑا زخیم رسالہ سمے موتا پر اس میں بھی روحوں سے متعلق بڑی معلومات ہے بلکہ اس کا اردو میں نام ہی رکھ دیا گیا روحوں کی دنیا اور ایک ایک امام غزالی رحمت علیہ کا بھی رسالہ ہے حقیقت روح اور ایک ابن قیم کا بھی رسالہ ہے جو ہمارے مد مقابل دوسرا فریق ہے ان کے پیشوا گزرے ہیں تو غرضی ان کتابوں کو مزید معلومات کے لیے انہیں پڑھا جا سکتا ہے